lage hei ایک د صلی اللہ رسول ال اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے اہم ذریعہ ارکان ہے پانچ ارکان جو ہیں کلمہ نماز روزہ حاضر کا اللہ تعالی کے ساتھ قرب حاصل کرنے میں سب سے اہم اور مہم کردار یہ ارکان کا جن کی بنیاد بھی ارکان پر ہی ہے لہذا ارکان میں کوشش کر کے ان کو درست ترتیب کے ساتھ درست ادا کرنا ہوتا اور سب سے بنیادی سب سے اہم سب سے پہلی کوشش یہ ارکان کی درستگی کرنی میں کرنی ہوتی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو تیسرا اہم رکن جو ہے روزہ اس کی ادائیگی ہونی ہے اور روزے کے بارے میں ایک میں فرمایا گیا کہ ماں کتبہ تکمن کو خیر اللہ کم اس کے ساتھ ایسے ہی ملی ہوئی ہے جی آگے پر پڑھیں گے شاہ رمضان رفیع خان امن شاہدہ شاہ رفل یسم ہوں اور اس کے بعد پھر امن خانہ مریض الناصف من العفر اور پھر علیہ الدین رفیق نہ آئی سبحان اللہ رمضان کو مہینہ کہنا اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزہ روزے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلی امتوں پر اس لیے تھا کہ تمہارے اندر تقواہ پیدا ہو جائے گنتی کے چند دنوں میں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے وہ بہت رحمت والی ہے اگر تم میں سے کوئی مریض ہو رکھ نہ سکتا اور اور یا سفر میں ہو وہاں سے ہلات ہو گئے ہیں کہ اس کو کھانا پینا ملنے مشکلات پیش آ رہی ہیں وہاں نہ رکھ سکتا ہو تو اتنے دن ہی دنوں میں گنتی کر کے پورے کر لیے اور مزید ہدایت دیتے ہیں کہ جو آدمی اگر روزے کی جگہ فدیہ دینا چاہے تو روزہ نہ رکھ کر فدیہ دے اس کی بھی گزارش کی بھی اجازت دینے کی شروع میں یہ حکم ڈاضری لیکن باہر بطور مشورہ تو میں کہتے ہیں کہ سدیاں دینے کی اجازت تو دی گئی ہے لیکن روزہ رکھو تو بہتر اندم خیر اللہ کو ان کو تمہیں اس بات کو جانو تو اللہ تبارک صالیٰ کا مشورہ یہ ہے کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بیٹر سدیے کی اجازت ہے ایمانداروں کو اگر نہ رکھ کر سیدیاں دیں لیکن روزہ رکھنا جائے تو وہ بیٹر اس پہلی ساری بات میں ایک بات بتائی گئی کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو تقویٰ پیدا ہوگا وہ روزہ رکھنا چاہ اور آگے یہ آ کہ رمضان کا وہ مہینہ جس بترا قرآن وہ سارے انسانوں کی رہنمائی ہے اور کے گصولوں کو کھول کر بیان کرنے والا ہے اور وہ فرقان ہے وہ ایک فیصلہ ہے وہ فرقان ہے فرق پیدا کرنے والا ہے فرقان ہے فرق پیدا کرنے والا ہوں تو گویا دوسری بات رمضان کے بارے میں یہ نشاندہی کی گئی کہ اس کے میں قرآن پاک کے ساتھ خصوصیت ہے رمضان کو اور قرآن پاک کے ساتھ خصوصیت میں یہ چاہتے ہماری کو اس کے ذریعے سے تمہیں ہدایت ہو ہدایت اصولوں میں تمہارے اندر سمجھ پیدا ہو اور تمہارے اندر فرقانیت پیدا ہو اور پھر جو ہے تو پہلا حکم جو لازل ہوا تھا روزہ رکھنے کا اور سفر میں اور بیمار کا جو ہے تو ادھر اور فدیہ دینے والا وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا پھر دوسرا حکم آ گیا پمن شاید امیر کو مش چاہ رہا جو کوئی اپنے آپ کو حضر پاوے اس مہینے میں تو وہ روزہ رکھے تو پہلے ایسا حکم سارا منصوب ہو گیا کہ فل یہ سفر ہو اسے سبر کبھی منسوخ ہو گیا سجی کا بھی منسوخ ہو گیا دماغ کا بھی منسوخ ہو گیا نیا دوبارہ یہ بات فن کا میں نے مریض بنا والا سفر ہے فائدہ تم نے رکھا جو تم تمسافر ہو اور بیمار ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے یہ حکم پھر باقی رہ گیا اور نہ ہو پھر ان کا چین وہ ختم ہو جو رکھنا چاہے انڈیا نے وہ حکم منسوخ ہو گیا اگر سب کو رکھنا پڑے گا اور والد میں کون ہو ہمارے بناسا اور رحمۃ اللہ فرمانے سے یوتی کنا یوتی کونا جو ہے تو یہ اتا سے ہے تن کو یاد اسی بات سنی میں یاد رہی ہے عطا سے اور یہ یوتی کنا جو ہے تو یوتی کنا اس کوشش کو کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنی کوشش کر اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد روزہ رکھتے ہیں بے بس ہو جائے رکھنا سکے رکھنا سکے تو اس کے لیے ابھی بھی حکم باقی ہے بڑا آدمی شیخ فانی کا بھی, بھی ہے نا تو کہتے ہیں کہ شیخ فانی فضیا دے گا ایسا بڑا آدمی ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا کہ و روزہ رکھنا چاہے تو اس کے بس سے باہر ہے اور اس, کو اس کے لیے فضیا دینا ابھی بھی جائز ہے تو یہ حکم جو ہے تو عام طور پر منسوخ ہو گیا بوڑھے کے لیے ابھی بھی, بھی جائزہ لہذا اس کا نثر کلی نسخ نہیں ہے مکمل نسخہ نہیں ہے ابھی بھی راہد جو باقی رہی ہوئی عمل پورے لوگوں کا عمل اسی بات پر اللہ ہمارے والد صاحب والے نے اکانوے سال عمر دی تھی آخری سال میں انہوں نے ستائیس روزے رکھے ستائیسویں روزے کو چکرا کر بیوش ہو کر گر پڑے ستائیس اٹھائیس اس لیے چار روزے رہ گئے لڑک آواز اتاس کو کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے رکھ کر یہاں تک پہنچایا تو اوشو آواز نہ رہے اور گرے تو رحمت اللہ صاحب لے پچاسی سال عمر اور انہوں نے آخری سال کے روزے پورے تو تقوا تاثیر روزہ کی اور فرقانیت تاثیر ہے قرآن کی فرقانیت کیسے حاصل ہوگی فرقانیت جو حاصل ہوگی اس میں محم بات تلاوی میں قرآن پاک کو سننا وہ تو اس کے الفاظ پر جو نور نازل ہوتا ہے خاص میں معدمی کو آتا ہو یا نہ ہو اس کا جار مجبور اس کو آتا ہو یا نہ ہو ترجمہ تشریف آتی ہو یا نہتی ہو پڑھنے پر وہ نور تفسیر پر نازل نہیں ہوتا ہے وہ الفاظ سمجھنا عربی کے الفاظ یہ نازل نہ قرآن اور عربی ہے جب عربی ہے تب قرآن ہے عربی نہیں ہے تو ترجمہ ہے تفسیر ہے تو وہ نور تو نازل ہوتا ہے الفاظ قرآن پر اس لیے اس کے لیے فرقانیت کو حاصل کرنے کے لیے راوی میں قرآن سننے کی محنت کرنی ہے ایک ختم کا سننا تو نظوی موقع دو ختموں کو سننا مستعب اور تین ختموں کا سننا پہلے اولا ہے فلاح رمضان میں ہمت کر کے تین ختم سننے چاہیے بج دیور میں بھی سنت لکھا ہوا ہے مفتی فیض اللہ صاحب نے مقدہ لکھا ہے طاقت صاحب نے کہا سنت کر اپنی بات مقدہ کری میں نے اس تعلیموں میں دیکھا ہوا ہے عام طور پر یہ ہے کہ جس بات کو صرف سنت لکھا جائے تو سنت موقع ہی ہوتی ہے مولو بزلہ صاحب سے تاخیر کروائی سنت لکھا سنت. سنت, لکھا سنت. سنت لکھا ہوا مطلب لکھا سنت تو اس کا مانا سنتے موقع دا ہوتا ہے اس کی تین ختموں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ہمارا پہلا ختم دس کا ہوگا مجھے مسجد میں اور وہ سارے مجمے کے لیے ہوگا دوسرا ختم دس دن کا ہوگا وہیں پر ہوگا وہاں دو جماعتیں کھڑی کریں گے ایک ادر اور ایک بین اس راشنے میں احتکاب ہوگا اعتقاب میں دو ختم ہوں گے ان تو اللہ تعالیٰ تو پیس دیکھتے چار پورے جائیں چار پورے کر لیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ عدم حتیم میں داخل ہوئے ودر کی تین رکاطوں میں تیسری رکاوت میں پورا قرآن مزید پڑے گی ایک رکاعت میں پورا قرآن پڑے گا اور عبداللہ پورا قرآن پور اور سات دن میں تاجر میں ختم کرنا یہ ساب کا عام منزل تھا سات منزلیں جو مقررے ہیں اس وجہ سے نہیں <تصفح> تو فرقانی کا نور جو کل میں آتا ہے وہ روشنی وہ ہدایت جو فرقانی کی شکل میں کل میں داخل ہوتی ہے جس, جس کی وجہ سے آدمی کے اندر حق بادل کی پرخ اور تمیز پیدا ہوتی ہے اللہ. ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ کوئی سکا کوئی ہدایت نہیں پڑی ہوئی ہوتی ہے نہیں جب مسئلہ حال وغیرہ سامنے آتا ہوں اپنی فرق سے جان لیتے ہیں لیتی اللہ کل نور پیدا ہوتا ہے اس سے جان پہلے میں ذہر رمضان میں تراوی پر کرنی ہے شرایت ہوں جی قرآن مجید پڑھنے والا ایسا ہو کہ معاوضہ نہ لیتا ہو صحیح تجویز کے ساتھ پڑھتا ہو ایسا پڑھتا ہو کہ ادائیگی ہو جاتی ہو الفاظ کو نہ کھا لیتا ہو اس سے معنی ہی بدل جاتا ہے خطر معیاری ہو معیاری نہ ہو تو نہ سننا بہتر ہوتا ہے ختم معیاری نہیں ہے تو اس کا نہ سننا بہتر ہے ٹھیک ہے لازم ہی نہیں ہے اس پر کہ اس میں بیچ نہ ہو کہ ختم جائے وہ نماز ادا نہیں ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں نے مفتی اب رشیف صاحب محلوم تھے بڑے پائے کے مفتی جگہ صاحب مفتی آدمی تب بنتا ہے جب دار دارالعلوم میں تو بیس پچیس سال تک پچیس سال کا مقام کم کر لیں اور تجویز شروع کرے وہ کیا, کیا کہتے ہیں صرف میر سے شروع کر کے ہدایت و نفع سے شروع کر کے اور ادھر سے جیت منیا قدوری سے شروع کر کے ہاں جی اور ادھر تفصیلات سے شروع کر کے آخر میں بخاری کی تدریس تک پہنچا ہوں. ابھی جو صرف منر کا مسئلہ میں نے پوچھنا شروع کیا نا اس یعنی بکرے کی منت مانی تو وہ سب کرے گا کہ ایسے بھی دے دے یا پیسے دے دے پیدا ہو جاتی ہے کئی مفتی صاحبان سے پوچھا یہ فارغ ہوتا عالمان صاحب سے پوچھا اور اکثر نے غلط بتایا مفتی نہ غلط بتایا ن لوگ فہم اور پکا نہیں میرے بھائی تھوڑا سا خیال کر یعنی وہ کورس کر کے مفتی کا وہ بھی لگا دیا سات خطاب بھی لگا دیا اور پہ میرے پشاور کا پینتالیس سال قیام رہا ہے نا مفتوں گزشتہ سالوں سے آئی ہے گزشتہ دس سالوں سے پڑھے دس سالوں سے کھیپ آئی ورنہ میرے پشاور کے پینتالیس سال کے اندر میں نے دو مفتیوں کے نام سنے ایک مفتی عبد صاحب ابو الزیف ہے اور کے بعد پھر ان کی اوقات ہو گئی ہم نے کہا مفتی کون ہیں ان کی زندگی میں پشاور والوں ان کے نئے ایک دوسری مفتی کا نام ہی نہیں سنا تو پھر نے کہا کہ اب ابوال صاحب نے اب حفیظ کے بعد جانا نہ ہوا تو واقعی آپ بات بولیں اور بیٹھے ہوئے ایک منٹ کا غور اور مسئلہ ایسے بتائیں کہ آپ ہدایہ کھولیں شامی کھولیں آپ کو قطار بعد میں ان کی وفات ہوگی آپ مکھی کو حسین کے بعد کے مکھی شمفل کا برسات واقعی نہیں یہ بھی اچھا اگر یہ برہان خرک ان کے ہاتھوں سے جو ہوا ہے لیکن سوچ اپنی پر ہوا ہے چلے لطیفے کا مسئلہ آپ کو سنا دے لطیفہ بھی ہے تربیت دیش نے ڈاکٹر برہار کو بالکل صاحب فرمائے گا کہ سسوری جی؟ تو بہت مختلف آدمی بہت خدمت خدمتی آدمی ہے جی لیکن باتوں کی تشریح اپنی جب سے کر لے بہت خطرے میں اب جا کر اپنے آپ کو بھی دوسرے تو جی کا ایک لفظ بول لیتے تھے ہمیں نظر جاتا تھا کہ اس کے بارے میں اس لفظ کی خاص دائر کرنی ہے فضوری کا ڈاکٹر سیار صاحب آیا سواستھ بڑا تھکا ہوا ہے ہمارا رمضان کے مہینے اطرافی ہو رہی ہے ترابی تھا مولانا صاحب کی بہت لمبی ترابی ہوتی تھی اب یہاں تو گیا ہے لیکن اس نے کہا یا اللہ راغ لے بکیا جی راگ لے بھرتا ہوں بہت گیس اطراف سر ادھر میں آخر کیا مطلب یہ بات برا نہ سنی اس نے سنیا اس سے جا کر بدار صاحب کو کہا کہ جا کر ترا گیا پڑو بولا صاحب ہمارے غیر مقدیر پر بہت خوش آتا تھا ختم نہیں جا رہی چلتا رہتا ہے یہ تم کہتے ہو کیا کتابیں پڑھنی چاہیے تم نے کہا ڈاکٹر سیاد کو کہا ہے پتا ہے کہ جو آدمی این ہو کر جائے تو تقریر کو چھوڑا اس کی کیا سزا ہے اس کی سزا یہ کہ اس کو گرفتار کر کے نکالا جائے تو سارے ساتھی برا حال دان تھا یہ کام تھا ڈاکڑی دھوکا بل نوے کولنگ کا دانت اور دگا دیکھا تو اس گیا گھر پر تو گھر والی نے بچے کے لیے دودھ گرم کیا ہے پلانے کے لیے بوتل میں اور اس میں اتنی موٹی لاچی ہے اور بوتل آگے خراب ایسی اس کا و... و... ہوتی ہے ربڑ کی چیز نپن وہ ساری لاچی اس کے الگ میں کا خطرہ ہے اور الگ میں آنے الگ بند ہو کر موت کا خطرہ ہے بڑا رسا پختون کی طرح اسی علامتیں نہیں آئی سوپر یہ درد نہ اور درش اور تلاک ہونے والی تھی دو بیویاں کرتے جب تک شاید نہ کرے اور جب تک تین سال کھڑا نہیں کھزے گورا کہ دیا دا سے پواڑ تو ماں میں درش اور کہہ دیے دوسری بار گیا ہے گھر بار تو اس نے دیکھا گھر میں کپڑے مشروب اسٹرٹی سارا کارخانہ بگڑا ہوا پڑا ہے کہ پارتوب جو پڑ گیا ہمارے سب پہلے نہ کھڑے ہوا اور تیاری کیا کیوں شدہ تلاک ہو چونکہ میں نے تلاک لگا ہوا تھا تو پہر پھر کر لیے میرے پاس آیا میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ تو مفتی کا مسئلہ ہے میرے پاس پر کی تو بات نہیں ہے آپ جا کر مفتی سے پوچھیں تو چلا گیا مسلم شمس قمر صاحب کے ان کے بعد چلا گیا تو انہوں نے کہا انہوں نے تکنیکل طریقے سے فتو دیا کہ آپ نے جو فارتوپ کہا ہوا تھا اگر کہ دوسری فارتوپ اسی طرح کی ہوئی ہے جس میں پہلی ہوئی تھی ظاہر ہے کہ تینوں شتلاک ہو گئی ہے اور آپ نے کہا ہوا آپ کو پتہ ہے تو بس یہ آیا اس نے گیا تولاق نافذ کر کے اس کو بیچ خیرا گوسا کچھ دنوں کے بعد سڈا ہوا ہوا اب اس کا جو لڑکی کا نانا تھا وہ فارغ و سید عالم تھا اور میں صحیح سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا کہ اب ایک تو نارمل لڑکی کو اب میں گھر پر کیسے رکھوں اس طرح اس کی عزت پوری ہوئی تین ہزار گزرنے کے بعد اس کا نکال اب جب بات عملی طور پر نافذ ہوئی تو اس ہوئی پریشانی اور رہتا میرے پاس آیا انہوں ان کا ادارے سے خبر ہو تو ہو جمال الدین بڑے سے بغیر نکال اڑا ہونے کا بخود میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے آپ نے جو کہا تھا اس فارٹو میں بچے کی جان جانے کا خطرہ تھا اور دوسری فارٹو میں جان جانے کا خطرہ نہیں تھا آپ اس طرح مفتی کے سامنے بات رکھ کر فتو پوچھے تو کہا کہ نہیں اتنا وہ پہلا مسئلہ جب نافذ ہو گیا کاضی کی درست یا خطا باہر نافذ اور ایک درج نافذ ہو گئی گھر واپس نہیں ہوتی قاضی فیصلہ کر لینا اور وہ نافذ ہو جائے وہ اگر خطا تھا اس وقت خطا کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ پہلے اس کا خطا تھا اس کو بتا دیا جاتا اور نافذ ہو کے بس نافذ ہو گیا صاحب کا داشت ہے کہ وہ مفتی مفتی مسیب اجر اور مفتی کھاتی کا مفتی مسیب کا دو اجر مفتی ساتھ صحیح اپنا عدم وغیرہ ساری باتوں سے درست تھی انسانی خطاؤ سے ہو گئی سب بھی اس پہ اجر ملے گا جس نے عمل کر دیا وہ گنگار نہیں ہوتا اور قاضی نے اگر فیصلہ کر دیا تو نافذ ہو گیا بس نافذ ہو گیا اس کے بعد خیال میں کیا ہوتے ہیں نا سلسلے بیت ہوتے ہیں کرنا ان کی مرضی ہوتی کرنا نمبر اپنی مرضی ہوتا ہے اور اپنی مرضی کو ہم پر تھوپتے ہیں کہ اس کو یہ مانے ہوئے کہہ کے میں دے سکوں میری جب جانا چھوٹ رہی ہو تو میں آپ جا کر اس سے کھڑا کر لوں اپنی مرضی پر عمل کرنا میں کیا کروں گا جا کر سکھارا کروں کرنا اپنی مرضی پر عمل ہے ایسا برکت کے لیے سنتے سے بیت ہو گیا باقی بیت اپنے آپ سے ہی ہوتا ہے کیونکہ صاحب نے کر دی اپنی مرضی ہو تو اس کا کوئی کیا علاج کرے گا خیر یہ ہم تو رمضان کے اس کو بیان کر رہے تھے بیان میری بات آ گئی ہاں مفتی صاحب کی بات کہہ رہے تھے مفتی اور صاحب کے بعد آدمی میں نے بھیجا میں نے کہا ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے لہر جلی پڑھتا ہے لہر جلی اس کو پڑھتے قاف کو کاف پڑھتا ہوں ہا کو ہا پڑھتا ہوں ہاں جی سواد کو سین پڑھتا ہوں سواد سین میں فرق نہ کر سکتا ہے لہر جلی کہتے ہیں لہر جلی والا جو ہے وہ ختم سنا رہا ہے اور صحیح تجوید والا علم تلا کیفا سے پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے پڑھنی چاہیے نے لکھا کہ صحیح تجوید کے پاس علم تلا کیفا کی پڑھنی چاہیے لہر گلی والے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے خبر نہیں سننا چاہیے میرا خیال آیا کہ لہن گلی تو بڑی خطا ہے تجوید میں لہر خفی دوسری خطا ہے جتنے کہ مخاری والا ٹھیک ہے لیکن بس ہم پڑھتے ہیں کہ خائی رہی رہا پڑھنا چاہیے سمے اللہ حلی من حمدہ پڑھنے جیسے چاہیے سمجھ اللہ ہولی من حمیدہ تو ایسی غلطی کو اللہ نے خبی کہتے ہیں یا مت کو جو ہے تو کھینچنا چاہیے تھا تین ارب پانچ کہنا چاہیے راجا السل اللہ پانچ ارب کہنا اللہ ایک اللہ نے خبی ہے پھر میں نے ستاح کے ایک ہی پڑھ رہا ہے وہ ختم کا کر رہا ہے دوسرا بھی صحیح تجویز کے ساتھ المترا کیسا کر رہا ہے پڑھ رہا ہے تو کس کے پیچھے پڑنے کا وہ المترا کیا ہوا اس کے پیچھے پڑ تجویز میں لائن خبر بھی بچنا ہے ہاں بس ایک دفعہ بارشا جیوا کیا ہو گیا میں میں پڑھا کرتا تھا زبان میںرا بھی پڑھ رہا ہوں کہ ہمارا توری والا بزرگ سنا رہا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہیں اب جب غلطی ہوتی ہے تو اس کو بھی نہیں بتاتا اور جب سلام سلامت ہے تو جا کر آدمی بتاتے ہیں صحیح غلطی ہے اس کو درست کریں اس بر خدا سے خدا مسئلہ یہ ہے کہ فتح اسی وقت دینا ہوتا ہے کیونکہ ختم پڑنا جو ہے وہ تو فروغ بازو کے درجے میں نہیں ہے اور نماز کی ادائیگی فصل والے دبزے میں اگر ایسی غلطی ہوئی ہوئی مانے کہ میں بدلا ہوا ہو کہ نماز ادا نہ ہوئی تو, تو بری بات ہے تو لیاز کے پتہ جیے گا بات. تو ان کو احمد گل وغیرہ نے سمجھایا ہوا تھا کہ اس کی بات کبھی نہیں ماننی لیا پلکار کوئی نہیں فتح اسی وقت دینا ہوتا ہے بلکہ اگر وہ معنی میں تبدیلی نہ بھی آ رہی ہو تب بھی اگر واؤ رہے رہیے تو فتح دیں تاکہ وہ ادا ہو تاکہ پورا ہو تو کہیں دیا وغیرہ باس ہے کہ فتح دیا اور آدمی فتح نہ لیا آگے سے تو پچھلے کی نماز ٹوٹ گئی حالانکہ مختلف مسئلہ نہیں ہے یہ تو اس کے ڈر سے وہ فتح نہیں دے رہے سے دے ہمارے مودی صاحبان کے فارغ و تحصیل ہوتے ہیں نا سمجھے وہ ہوتے نہیں ہیں اتنی مصیبت میں ڈال دیتے آدمی کو میں سوچ رہا ہوں یاد ہے کہ ہوتی ہے پھر مجھے خیال ہوا کہ دائر میں پانچ سے مسلک لکھے ہوئے ہیں تو ممتا ابھی کالج کو سمجھ نہیں آتا ہے میں کسی کو لیا اور کو پسند آئے وہ تو پھر بیچارے کو پھر یاد ان پڑ آدمی ویسے اپنے طرف سے باتیں سوچتے رہتے تک عثمانی صاحب نے ایک بچی زیور کے پر اپنا لکھا ہے او سے بہن ہی انہوں نے یہ بات سیکھی انہوں نے کہا ہم اس کی ہم ہدایا اور قدوری وغیرہ پڑھانے سے پہلے طلباء کو بیچتے پر پڑھاتے ہیں تاکہ مفتا ابھی مسئلہ سیکھ لے تو اس کے بعد کسی تفصیل پڑھتا ہے اس کو کم از کم خطار نہیں ہوگی ایسی, ایسی کتاب ہے کہ یہ جو منت کا مسئلہ ہے پوچھتا تھر زبیہ کا اس کا بھی نشاندہی بیچر میں تھی کسی آدمی نے منت مانی کہ میں ایک روپئے کی روٹی تقسیم کروں گا کیونکہ روٹی تقسیم کر دی روپیہ منت لگاؤ کہ منت میں شرط لگانا لگا ہے اس لیے کا میں لکھے ہوئے تھے باقی انہوں نے وہ ایک روپے کی روٹی کے مسئلے میں بھی مسئلے کو واضح کیا ہوا تھا تو خیر جی وہ بات رہی ختم کے کے بارے میں ایک بدت یہ شروع کی ہے اب مولویوں نے آدمی کھڑے ہیں مسئلے میں دو سکیں اور ختم کر رہے ہیں لاؤڈ سپیکر کے اوپر سارے دس بجے اس کو آواز امام نے آواز اتنی رکھنی ہے دوران نواز جو ان کے مقتدیوں تک پہنچ جائے اس سے آواز کو اونچا کرنا ان کی نماز میں ان کی مکروئی تنظیح کر دیتا ہے نہیں تو سب یہاں کھڑی ہیں اور امام صاحب اتنے زور سے پڑھ رہا ہے کہ گلی میں بھی آواز آ رہی ہے گھروں میں بھی آواز آ رہی ہے اس طرح کی آواز یہ مکروئی تنظی ہے اور سارے مالے میں آواز جا رہی ہے یہ لوگ کو پابند اس کے سنے اس کو کیا کرے میں سنیں تو کیا تو یہ جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے بالوں میں سمجھا کر اس بات کو بنا کریں ٹھیک ہے سواوی میں گیا تو لاؤڈ سپیکر میں بیان کرانا جاتے ہیں نا اور آج بھی اتنے بیٹھے ان تک آواز پہنچتی ہے میں بیٹھا بیان کرنے کے لاؤڈ اسپیکر خراب ہو یہ جب کر رہے تھے وہ ایک آج تا سفیشن ٹرٹ کر رہے آواز ہو رہی آگو نام توڑھ کر دوڑ سب اوپر کے آگنوں میں سارے مالے کو سنا رہے ہیں اور نماز کو خام خام مخرو کر رہے بلکہ ابھی بھی اگر آزانوں کا مجمع ہو اور مقبر کھڑے کر کے نماز پڑھی جائے تو لوگ رفکر سے ابھی بھی افضل ہے اس کا زیادہ سواب ہے مقبر کھڑے ہوں اور آواز دے رہے ہوں اور ان بولیوں کو اللہ ہدایت ہے اتنا اہم نہیں رہا اتنا فہم نہیں رہا کہ صاحب کے جنازے لم گئے اور ایک لاکھ سوا لاکھ آدمی آئے گئے اور جنازہ پڑا ہوگا ایک ہزار یا دو ہوگا اور ہم پیچھے اس میں اسٹیڈیم میں سفر بنائے ہوئے کھڑے جنازہ نہ پڑ اتنا شور کسی کو نہیں تھا کہ مقبر کھڑے کر کے بغیر لوڈ اسپیکر کے جنازہ پڑا اس میں کو بول رہا ہوں کچھ ہو نہیں دیتا ہے دیتا ہے تو سی. دی جائیدائز کی نوٹ اسپیکر نے اپنا ہاتھ پکڑا اتنا فیم نہیں ایک لاکھ لا, بیس ہزار کا مجمع واپس ہوا بلکہ ایک لاکھ تیئیس ہزار کا مجمع واپس ایک دو ہزار دو ہزار جا کے کھڑے کروں اتنا فہم نہیں تو پہلی محنت جو ہے وہ تراویح پر کرنی ہے جی خوب دو کو شوق سے سننا شوق اور دھیان کرنا کہ سرحمد کا نظر ہو رہا ہے مارات کا نظر ہو رہا ہے وہ میرے کل پر آ رہے ہیں وہ سال فال پروکیش دیے شہر محبان قرآن خود الدم سے بھائی ناتمافر القرقان رمضان کا مہینہ وہ نبل وس قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے رہنمائی کھول کر بیان کرتا ہے گھر کے فولوں کو اور ہے فرقان ہاں کو بادل میں قبیض پیدا کرنے والا نور ہے یہ کے نری سے باطل میں قمیض پیدا ہو تو اس کے علاوہ جو ہے کفرادی کے بعد اپنی انفرادی تلاوت ہے جتنا زیادہ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اللہ والے تلاوت پر بہت محنت کرتے ہیں رحمۃ اللہ کے بارے میں ایک سال ختم کرنا رمضان میں ایک دن میں کرتے تھے ایک رات میں آپ نے قرآن ایک دن میں کرتے ایک رات میں اور ایک تراویح ہمارے مولانا صاحب ختم میں ختم اور ایک تراویح میں الرجی مولانا مرفت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم ایک جمنات میں اور ایک ان کی روایتیں اکتیس کرتی ہیں ہمارے صاحب نے بیان کی تو اس کے علاوہ انفرادی تلاوت ہے جتنی زیادہ ہو سکتی جتنی زیادہ تلاوت ہو سکتی کیوں کہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے اور اس میں خاص طور سے قرآن تلاوت قرآن سے بہت فائدہ ہوتا ہے مداح صاحب رحمت اللہ کا بڑا شوق تھا کہ ہماری عادتوں نے نہیں ڈالی ایک رمضان میں نے ایک رکھا میں پورا قرآن سنا ڈاکٹر صاحب, صاحب نے سنایا دوسرے, دوسرے رمضان میں دو رکھا میں سنی اس دھم کی سے نہیں تھا اس میں. دسمبر کا مہینہ تھا تو ڈائریکٹر صاحب نے کوئی سات گھنٹے یا اس نے پڑھا سات سے ساڑھے گھنٹے مکمل کی بیس پار ایک رکاوٹیں پڑھ لیا دس بیس گھنٹے اور یہ خاص طور سے آخری ایکسٹرم میں لمبی ترابی سے کسی کو جانے بھی نہیں دیتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اب آخری ترابی ہے جی صبح چھٹیاں ہو رہی ہیں گھروں کو جانا ہے میرا خیال ہوا میں نے کہا کہ آج اگر تراوی میں کھڑے رہے تو ساری زیادہ ترابی ہے صبح جانا ہے گھر کو اور جلدی جی کرنا پہنچے جگہ ہی نہیں ملتی اور اگر جگہ نہ مل کھڑے ہو کر جانا پڑے گا پانچ گھنٹے کا سفر کھڑے ہونا اور یہاں سے اگر چلے گا اس راگ کے گاؤں بھی تو بس کس دن پھر دس کل پیدل جاؤں تو اسے میں نے کہا کہ میں ایسے کنارے پر کھڑا ہوتا ہوں اور جوں کھڑا سنت پہنچ جائیں گے میں کھسک جاؤں گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں کنارے پر کھڑا ہوا سنت پڑے اور راگی کھڑے ہونے کی میں کھسکنے کے لیے قدم اٹھائے گئے وہ ادر کو راسا کرے ڈرائیور صاحب کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو میں کبھی کہیں نہیں جا رہا ہوں اس کو پسند گیڑ ایک رسروکھی خراب ترابی پڑی پڑی باپ جاتے ہیں لگ بار دیکھیے بکرے بہت خیر بچنا کیا تو بس بھری ہوئی ہے اور نکلنے کو ہے جی وہ اتنے آدمی آڈے پر کھڑے ہوتے تھے تو میں کیا تو نے کہا ایک آدمی بھیجا اس کو بٹھاؤ مجھے بٹھا دی جی. وہاں سے گیا وہ گاؤں پہنچا وہ گاؤں کی جو بس ہے وہ اس کا تو برا حال ہے نکلی تو نہیں ہے لیکن میں نے کچھ اپنے زور لگایا اس کے میں نے اندر کر دیا اندر کر دیا اپنے آپ جو اندر ہوا وہ کسی ایک آدمی دے دیکھ وہ کھڑا اس نے کہا کہ ادھر سیٹ پر بیٹھے آپ نے کہا کہ چورس تو گسوریہ اللہ کی خرامت ہوتی مجھے بعض اوقات رات کو بارہ بجے ایک بجے دو بجے ان جانا ہوتا تھا بیماری وغیرہ کی ضرور پڑ جاتا تو واپس آتا تھا ہم سے کتے یوسٹی کے بھونک رہے ہوتے تھے اور جب میں گزرتا تھا وہ راستہ چھوڑ کر خاموش ہو جاتا ایسی دعا کی ہوتی اور پھر جیسے گزر جاتا تھا پھر کتے بارنے. پھر اپنا کام شروع کر اور یہ اللہ کی جان یہ دعا سی قبول ہوئی ہے کہ یہ ابھی میرے ساتھ آتا ہے اچھا رمضان میں سر ہوگا کہ ہر روز مجلس ذکر ہوگی جی مغرب کے مدینہ مسجد میں یہ مجلس موقوف ہو جائے گی رمضان میں یہ مجلس موقوف ہو جاتی ہے یا تو بات کی موقف ہو جاتی ہے پورا مہینہ افطار کے وقت مجلس ذکر ہوتی ہے پینتالیس منٹ پہلے جمع ہوتے ہیں اور جر یہ ذکر ہوتا ہے ختم ہوتا ہے اور یہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ جان بھی ہو جاتا ہے پھر افطاری آپ ہمارے ساتھ ہوں پہلے بیس دن اس ہوتا ہے آخری دس دنوں میں پھر اس ہوتا ہے کہ پھر محبت کریں دس دن کا انتخاب کریں دس دن کا نہیں ہو سکتا تو پہلے چھ دن کا کریں کا آخری تین دن کا کریں کوئی تین دن کر لیں یہ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر کم از کم ڈیوٹی ہمارے پاس مسجد میں اور ڈیوٹی پر جائیں وہیں جائیں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو جب آیا مجھے ذکر میں آیا کریں تو افطار کر کے کھانا کر کھا کے وہیں ٹھہرے ترابی پڑھ کے پھر جایا کریں ٹھیک ہے کسی نہ کسی تشکیل میں اپنے آپ کو شامل کریں ٹھیک ہے ماراج بلا سال کے بارے میں ساتھی کھا کرتے مشرموں کو گوا کروٹ ہے چاہے سب کہیں مشرموں کو گوالے ہاں خرچے اسی میں کھاتے میں نے کہا اللہ والے ست نہیں کیا کرتے سچ کیا کرتے ہیں شریر میں ست نہیں ہے سچ ہے یہ پشو کا محاورہ کاری بلنا کو لو منخواہ کاری یہ تو بےکوفوں کا محورا ہے اللہ والا کے دل سے آپ کو چائے پلانا چاہ رہے ہیں اور کھانا کھلانا سب کرتے ہیں ست نہیں کیا کرتے اور جب میں بھی ساتھی کو کہا کرتے ہوں میں نے کہا جی ماں بنر بکو ہیں بتا سو ماں خرچی ہے ساتھ ڈیڑھ ڈالر سے آپ لوگوں کو میں نے بیچے ہوئے اور آپ کے ساتھ بائی ڈالر دیے ہوئے ہیں <laughs> تو خبر اینا ہے نا <laughs> وہ خود بھی کھاتے ہیں آپ کو بھی چلاتے ہیں <laughs> ایک <laughs> دفعہ ایک جماعت بیر ملک گئی ہوئی تھی اس میں ہمارے مرکز کے امیر تھے عزیز والد صاحب مولاق صاحب بڑے قربانی والے بزرگ تھے حالم بھی تھے اور غیب کی روزی والے تھے کو بغیر کمائے ان کو اللہ روزی دیتا ہے جماعت ہوتا پیسے کم ہو گئے کہ ہمارے علاقے کے خان گئے ہوئے تھے وہ بھی جماعت میں گئے ہوئے تھے حاجی صاحب گئے ہوئے تھے تو علی اکبر لالا جو تھے وہ اکبر کا گئے تھے تو انہوں نے کارگزاری سے بار چی پیسے دو گے تو خراب لے پیسے <laughs> تو اس وقت اکبر سال نہیں جا سکتا تھا کیوں کہ برخان جو جیب سے نکال رہا تھا جی صاحب جیب سے نکال رہا تھا سچ بات ہے کہ ان سلسلوں کو نگروں کو ہم چلا رہے ہوتے تو کبھی نہ چلا سکتے اللہ ہی چلا رہا ہوں کہ آپ کربوے میں ایک بزرگ گزرے ہیں کربوا شریف میں مفتی مختار الدین صاحب ہیں نا یہ ان کے پوتے ہیں اور یہ بزرگ جو تھے یہ اب اخون ابلغفور رحمۃ اللہ علیہ شہدو بابا صاحب کے خلیفہ تھے بڑے لوگوں کے پاس جاتے سڑک یہ جو جگہ ہے یہ تل کے پاس ہی جگہ ہے جی دعابہ کا قصبہ ہے جی تین کلومیٹر میٹر ایسی چڑھائی ہے کہ ہماری تو پرانی کمزور گاڑی پھیل ہو گئی تھی دو کلومیٹر چڑھی ہے تو تین کلو چڑھائی ہے دو کلو میٹر چڑھی پھر کے نہیں گئی ہے تو گاڑی میں کہا کہ آپ لوگ پیدل چلے میں اپنے آپ کو ہی لے جا سکتی ہوں اسی شہر پر لوگ اترتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں تو لوگ بہت آتے جاتے تھے تو اس کا تھا دعبے کا کھان تھا اس نے کہا ہمارا روٹے باقی خلق, خلق بردی نے تو اس سے بھی اپنا عہدے میں کھانا شروع کیا کھانا شروع کیا تو ایک دن وہ بزرگ ملے نا تو کیا وہ کہتے ہیں ملے چاہیے پوئے گی اور پوئے گو منگا کھانا بولے چاہتا ہوں ماتا کھانا لیتے ہو تو لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں تو مانگ میں کھانا کھلایا تو کون سکتا کو ہے تو آخر کھان سا تنگ ہو گیا بس بند ہو گیا باقی ان چیزوں کا اللہ کھلا رہا ہے ہم نہیں کھلا رہے اگر ہم کھلا رہے ہوتے تو کب بند ہو ہندوستان کی حکومت کو سی آئی ڈی والوں نے کہا کہ تبلیغ کا کام بہت پھیل رہا ہے اور اس کی جو ہے تو سی آئی ڈی کرنی چاہیے کافی عرصہ لوگ بیٹھے وہاں پر حکومت کے آدمی اور کرتے رہے اور ایک خاص تو اس نے کہا کہ ان کے خرچ اخراجات کون دیتا ہے تو اس لیے جو ابھی تاقی کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کو کہا کہ جا کر ہمارے لنگر کو دیکھ کے تو اس دیکھ کر آیا وہ خالی کچھ بھی نہیں سوچنا کہا کہ پھر جا کر دیکھا دیکھا تو اس نے کہا کہ آٹے کی بوریوں سے لدر ہوئے کہا کہاں سے آ گئی مل کر پھر کوئی کافی تحقیقات کرنے کے بعد نہ روکی حکومت تھی اور حضرت مطلب مطلب زندہ تھے اس پر انہوں نے کہا کہ رپورٹیں تو ساری کلیئر ہیں کہ آپ لوگ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک بات ابھی باقی ہے وہ کتنے لوگ آپ کی تائید میں آ رہے ہیں آپ کے لیے آپ کے سلسلے میں آ رہے ہیں یہ کسی وقت اگر حکومت کے خلاف ہو جائیں پھر کیا ہوگا تو اس پر ادر جی نے جواب دیا کہ آپ فکر نہ کریں کریے اللہ کی رضا کے لیے چل رہے ہیں تب تو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور کی رضا گر نہیں کر رہے تو یہ خود بہت ختم ہو گئے جو دن میں اللہ کی رضا کے بغیر چل رہا ہوتا ہے میں اندازہ ہوتا ہے کہ تھوڑے ہفتے کے بعد ختم ہو جائے گا اور اس کے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں خود بہت ختم ہو گیا